زکات کیا ہے بہت سے لوگ زکوٰ بہت سے لوگ مستحق ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں لیتے کیونکہ وہ زکوات کا پیسہ استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے حالانکہ ان کے گھر میں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جوان لڑکیاں بیٹھی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو مستحق ہونے کے باوجود زکوات نہیں لیتے یہ اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا آپ نے یہ پوچھا کہ زکوات کیا ہے یہ جو دین کے پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن زکات کا زکا یا زکات یہ پاکی کے معنی میں آیا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں قب افلاح من تک وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی اور ایک جگہ یوں بھی آیا کب افلاح من زکا اس کا بھی مفہوم وہی اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ ہے کما ار سلنا فی کم رسول آیا تین یوزکوم جو ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تمہیں پاک کرتا ہے اس کو زکات اس لیے کہتے ہیں کہ جس مال میں سے یہ زکات نکل گئی یہ جو زکات نکلی ہے یہ مال کا میل ہے اور جو مال بچ گیا وہ پاک اور صاف ہو گیا اس نے اس مال کی تکیر کر دی اس کو صاف کر دیا اس لیے اس کو زکات کہا گیا اب آئیے جو بہت سارے لوگ زکات نہیں لیتے تو شریعت نے تو اتنی رعایت رکھی کہ وہ اگر زکات کا مستحق ہے اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ کے مت دیجئے کہ یہ زکات آپ نہایت عزت سے پیش کر دیں کہ بھئی یہ آپ کا نظر آنا ہے آپ اس کو قبول فرما لیں بچوں کے لیے مٹھائی بچوں کے کپڑے بنا لیجئے کچھ یہاں تک کہ فوقا نے لکھا کہ کوئی اگر نہ لے کہ صاحب میں زکات نہیں لوں گا تو ایک شخص نیت تو کر لے کہ میں زکات دے رہا ہوں اور عرف میں اگر یہ کہے کہ آپ اور اپنی ضرورت کو پورا کر لے پھر دے دیجیے گا جب آپ سے بند پڑے اور اس کو دینے کے بعد اب وہ اس کو خرچ کر لے سال دو سال میں جب دینے کے لیے آئے تو آپ منا فرما دے کہ نہیں بھائی جیسے کہاوت ہے برے بھائی دوست کا حساب دل میں ہم نے اس لیے تھوڑی دیا تھا آپ سے کہ واپس لیا جائے تب بھی زخات ادا ہو جائے گی تو اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تحفہ ہے یا مٹھائی ہے وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ, کہ یہ ادھار لے لو بعد میں ادا کر دے گا ایسے سے بھی زکات ادا ہو جائے گی تو جو آپ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا حل اس میں نکل آیا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ زکات